Yeah uh -huh. بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتالیس سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقصرفنا فی حاد القرآن لیتذکرو اور ہم نے اس قرآن حکیم میں طرح طرح سے باتوں کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے بار بار مذامین کو دہرایا گیا ہے بما یزیدہم اللہ نفورا اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت وہی میدے میں گڑبڑ کا معاملہ ہو تو بے پریشانی ہوگی یہ مثال کئی مرتبہ پہلے آ چکی ہے قل نو کان معہ الہت کما یقولون اے نبی علیہ السلام فرمائیے اگر جیسے یہ لو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اگر اور معبود ہوتے ما اللہ اذا لبدہو الی الاشی اس صورت میں عاش والے کی طرف ضرور ڈھونڈتے کوئی راستہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی ہوتے معاذ اللہ تو ہر ایک اپنی منوپلٹی چاہتا اور یہ سارا نظام کپ کا درہم برہم ہو جاتا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا اللہ اس سے نہایت پاک و بلند ہے جو وہ کہتے ہیں تو سبح بحله السماوات والارض وما فيهن اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہر ایک شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے آسمان و زمین میں اگے اسی کو مزید لیبرےٹ کیا گیا واضح کیا گیا وہ ان منشیل اللہ ان سب بھی ہم بھی اور کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصویر کر رہی ہے ولا کے اللہ تفقیح ہم مگر تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے اللہ کی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے حال سے بھی بتا رہا ہے کہ کوئی خالق ہے اور اپنے قال یعنی اپنے قول سے بھی زبان سے بھی وہ اللہ کی تصویر کر رہا ہے مگر تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ان نمکان حلیم الغفور ابشک و اللہ بہت حلیم بہت بخشنے والا ہے قرآت اور اے نبی علی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں یہ وہ کون ہیں جو طلب ہدایت کی نیت سے سننا ہی نہیں چاہتے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ ان کے کانوں میں فل قرآن وحدہ اور جب آپ قرآن کریم میں اپنے مابود واحد اللہ کا ذکر کرتے ہیں ولہ ادباری نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں توحید کا بیان نہیں مشکی مکہ مشکی نے کی بات ہو رہی. اعلم بما اذ ہم خوب ہیں اس غرض سے سنتے جبکہ وہ آپ کے طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں اذ وہ کرتے ظالم کہتے کہ لوگوں تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک جادو زدہ آدمی اللہ. اللہ. بھونڈی بات تھی جادو جس پر ہو جائے اس کی عقل اور بےچارے کا حال کیا ہوتا ہے اور یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا کردار تم نے ساد امین کہا دیکھو تو صحیح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ان ظالموں کے پاس مخالفت کرنے کے لیے کوئی تلیل ہی نہیں تھی عمر کئی فورب الکلم اے نبی اللہ دیکھے کیسے انہوں نے آپ کے لیے مثالیں چشمہ کر ڈالیں فول <السَّبِيلَة> پس وہ گمراہ ہو گئے پس وہ کسی اور راستے کی ہی نہیں پاتے گمراہی کی سوا کچھ ان کے ہاتھ پلے نہیں پڑے گا اِذَا خَلقًا اور وہ کہتے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزا ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر نئی تخلیق میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے کل ہجارتن او حدیدہ اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ تم پتھر یا لوہے ہو جاؤ یعنی اتنی سخت چیزیں جو اتنی جامد ہوتی ہیں بظاہر ان میں زندگی کے آسان نظر نہیں آتے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہے ہو جاؤ او خلق مما یکروفی فی صدورکم یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیالات میں اس سے بھی بڑھ کر ہونا عید اب یہ کہیں گے کہ کون ہمیں لوٹائے گا کل الوی فطرکم اول مرواب اینبی علیہ السلامہ فرماجی وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ لٹائے گا بس سیون غبون علی کر پھر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو مٹکائیں گے یعنی مذاق میں سر اوپر نیچے کرنا مذاق اڑانا معاذ اللہ میں قولو نہ متا اور وہ کہتے قیامت کب آئے گی خود آسا یقون و قریب آپ فرما دیجیے کہ شاید قریب آ ہی چکی ہو یوم فتح <تصفح> سجیبوں بے شم دہی جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تصبیح کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے یعنی اللہ کے پکار اور تم قبروں سے باہر آؤ گے تم اللہ کلی نہ تم خیال کرو گے کہ دنیا میں رہے بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے وقل یقون التی احسن اور نوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندو سے فرما دیں کہ وہ بات وہ کہیں جو بہت عمدہ ہو ایمان والوں کو دعوت آداب سکھائے جا رہے امداد انداز سے قدم کرو ان شیفانے شیتان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے برائی پر اکساتا ہے اور کسی نے اگر ایمان والوں کا بدلاک اڑایا تو شیطان چاہے گا تم بھی پلٹ کر جواب دو نہیں حامو اپنے آپ کو ان شیفانے کا نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر یعنی ایسا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کا کام نہیں کا فی اور آپ خوب جانتا ہے اسے جو کوئی آسمان میں ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی ایک نقطہ بڑا عمدہ لکھا مولانا مدوری علیہ رحمان اور اسلاف نے بھی داؤد علیہ السلام کا خاص ذکر آ رہا ہے کیا مطلب جو لوگ ایک خاص ذہنیت کے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر و دیندار ہوں وہ تو بس بےچارے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں گے کوڑے خدروں میں بیٹھ کر نہ بھی نہ داود علیہ السلام کو بادشاہ ہے اللہ اکبر اتنا بڑا ذمہ داری کا منصب بھی دیا ہے اور وہ اللہ کے رسول بھی ہیں ایک اور پہلو کیا ہے اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے دور نہ رہتے تھے غافل نہیں ہو جائے کرتے تھے یہ اسباق میں اس بڑے قیمتی ہیں جو آہل علم نے بیان فرمائے قُلِ من جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمار ہو فلاش پر نہیں رکھتے دور کرنے کا اور نہ ہی تکلیف کو بدلنے کا يدعون الى ربهم وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہاں لفظ وسیلہ سے مراد قرب ہے یعنی کسی نے فرشتوں کو مقام اونچا دے دیا کسی نے انبیاء کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا کسی نے نیک بندوں کے بارے میں عبادت کا تصور گھڑ لیا ارے تم جن کو پکار رہے اللہ کے سوا نیک ہستیوں کی بات ہو رہی ہے ہاں؟ بھتو کی نہیں نیک, نیک بستیوں کی یہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ايهم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے مراد اللہ کے و یارجونا رحمته اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں و یا خافون عذاب اور اس کے عذاب سے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا بشطات کے رب کا عذاب ڈرنے کی بات وہ ان قدیت نہیں ہے مگر یہ کہ اسے کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے کئی آ رہا ہے ایک رائے کہ جتنی نا فرمان بستیوں کے بارے میں اللہ نے مشیت میں طے کر دیا کہ آداب آنا ہے قیامت سے پہلے وہ آ کر رہے گا کانا دلالی کا یہ کتاب میں طے شدہ لکھی ہوئی بات ہے وَمَا مَنَعَنَا إِلَّا <الْأَوَّلُونَ> اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے جھٹلایا لایا کون سی نشانی فرمائشی موزے والی بات وہ قوم کے لیے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے نہیں مانو گے تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے فل اور ہم نے قوم سمود کو اٹھنی دی بسیقت کا باعث بنا کر تو انہوں نے اس اٹھنی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا وہاں تو اللہ تخویف اور ہم نشانی نہیں بھیجتے مگر صرف ڈرانے کے لیے یعنی پھر ڈرایا جاتا ہے اور پھر قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی پکڑ کا معاملہ ان نوربا کا اشد اور یاد کیجئے جو ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب اے نبی علیہ السلام لوگوں کو احاطے میں کیے ہوئے ہے قابو کیے ہوئے ہیں مما جان رتی ارنا کا پر ہم نے جو مشاہدہ آپ کو کرایا وہ اللہفط نت الناس لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر وہ شجرت الملع نت القرآن اور زکون کا درخت جس میں کے قرآن جس پر قرآن کریم میں لانت کی گئی ہے کیا مطلب جو مشاہدہ کرایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا کیسے بھلا میراج کا واقعہ لوگوں نے کہا آو یہ کیسے ممکن ہے لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیقی کے پاس آئے ابو بکر ارے یہ تو بتاؤ کو رات کے قدیم حصے میں یہ مسجد حرام سے بیت المقدس چلا جائے سات و آسمان کی سیر کر لے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا سنیے گا کہ محمد تو ایسا کہہ رہے کہ بالکل ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اگر محمد کہہ رہے تو بالکل ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بات سمجھ آئی ہم لوگ تو کرتے ہیں نا ہاں وہ لائٹ کی اسپیڈ سے اگر ہماری اسپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر زیرو ہو جاتا ہے ہم لوگ یہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم ریکنسائل کرنے بیٹھ جاتے ہیں ذرا لوجی کے لیے کوئی بات آ جائے سائنٹفکلی پروف ہو جائے ہاں جی ٹھیک ہے صدیق نے کیا کہا نہیں ہو سکتا کہا نہیں محمد کہہ رہے ہو, ہو گیا ایسا تب بالکل ہو سکتا ہے یہ صدیق کا ایمان اللہ وقت باقی لوگوں کے لیے فتر ہو گیا بھائی کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کہ اس مشاہدے کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش ایک دو وہ درخت جس پر لانت کی گئی زخوم کا لفظ سنا ہوگا آپ نے زقوم کا درخت اس سورے دخان میں پڑھیں گے تفصیل آئے گی آخری پاروں میں وہ کیا ہے ایک درخت جہنم کی جڑ میں ہوگا بھئی جہنم میں جہنم میں تو آگ ہوگی آگ تو لکڑی کو جلا دے اللہ اتر اگائے گا یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن گیا ایمان والے ٹینشن فری ہیں بھائی اللہ نے کہہ دیا ختم ہوگی بات اس کی رسولے فرما دیا ختم ہوگی بات آزماش میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ذکر ہو رہا ہے ہم اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فمائ عزیز ہم گیان تو نہیں بڑھتی ان میں مغصر بڑی سر کشی ہی اب چوتی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے اس مقام پر بیر قلنا للملائکت اس جدو لی آدم اللہ ابلیس و یاد کرو جہونے فریشوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا قول اعس جدو لی من خلقت تھینا اس سے کہا کہ اللہ میں اسے سجدہ کرو جیسے تُو نے مٹی سے بنایا دیکھیے ہر مرتبہ کو نئی بات یا اہم نکتے آتے ہیں اب جو بات آ رہی وہ اسی مقام پر ہے قرآن میں قولا ہاتھ لدی کرم تیار کہا کہ بھلا دیکھ تو صحیح اللہ یہ ہے جسے نے مجھ پر عزت دی ہے بد بخ اپنی گھمنڈ میں آ کر بات کر رہا ہے ان اخر تنی علاوہ الٰ قیاما اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے ڈھیل دے دے لاح تنی کنتا ہوں اللہ کنی نہ تو چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا لفظ دیکھیے کہ لنی کنا اسی سے ایک لفظ ہے سے تہنی کسے کہتے گٹی دینا پتا ہے نا جی بچہ پیدا ہو گیا اللہ نے نعمت اتا فرمائی کسی نے ایک آدمی سے اس کو گٹی دلانا دعا کرانا تاکہ وہ نیکی کے اثرات اس بچے کے وجود کے اندر تک پہنچے ہیں خیر کے اثرات ہیں اور وہ مردو شیطان اس کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ کیا کہتا ہے میں اس کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا اس کی اولاد میں سے افسر کو احتنی تنی سے تحنیق کا لفظ ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا اور جوڑئے گا کہ ان, اہا ان اہا ہماری رسومات ہیں اسلامی رسومات کہہ لیجئے ان کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے لفظ سے بھی کہ کہاں تک یہ دس جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ جا فون جہنما بس ان میں سے جس نے پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے بھرپور سزا من کا اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے شیطان کی آواز کیا ہے آہل نے فرمایا یہ جو آج ہر طرف ہر طرف چل رہا ہے یہ موسیقی یہ گانے بانے, گا, گانے بازے ان کے آلات یہ سارے کانسرٹ یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے ہر جگہ اس کو شامل کر دیا گیا ہر سیل فون کے اندر ادھر ادھر یہ چیزیں اندر تک شرائط کرتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا مجھے بھی کہا کہ جی توجہ دلا دیں یہاں پر بھی اسمارٹ فونس تو سبھی کے پاس ہیں میری جیب میں بھی آپ کی جیب میں بھی ہوگا یہاں یکسور ہے قرآن حکیم کے لیے ایسا نہیں کہ ذرا تنہائی میں تھوڑا سا چیزیں دیکھ لیں کر لیں یقیناً وہ گانے بازے تو کوئی نہیں دیکھے گا لیکن احتیاط کریں یہ نہیں کہ چھوٹے بچوں کے حوالے ہم نے کر دیا اس میں جناب وہ ڈیٹا بھی موجود ہے یوٹیوب ٹیوب بھی چل رہا ہے پتا نہیں بچے کونے خطرے میں جا کے کیا کر رہے ہیں اللہ کا خوف کرے بچائیں اپنے آپ کو بچائیں گھر والوں کو بچائیں اللہ ہم سب کی ان آوازوں سے حفاظت فرمائیں اور یہ اوریجنل اللہ مجھے اور آپ کو اس کا اس کا عاشق بنا دے اللہ مجھے اور آپ کو اس کا عاشق بنا دے محبت کرنے والا بنا دے ذوق شوق عطا کر دے تو اس آرٹیفیشیل سے ان ہماری جان چھوٹے گی وہ آرٹیفیشیل کیا ہے وہ ہے شیطان کی آواز فرمایا کہ سو کا اپنے سوار اور اپنے پیادا چڑھا لا وہ شارخ ہم فل ام والی ول اولاد اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لے اور ان سے وعدے کر جو کرنے تو کر مال اولاد میں شرکت کیا ہے کے کی مال حرام شیتان کا حصہ اس میں مال حرام شیطان کا حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اولاد کی صحیح خطوط پر تربیت نہ ہو اور اولاد دوسرے دگر پر چلے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے ہم نے تو رحمان کی بات مانی نہ کہ شیطان کی بات مانی وہ عید ہوں سے وعدے کر وما عید ہوں شیطان اللہ غرور اور ان سے شیطان کا وعدہ کرنا دھوکے کے سوا کچھ نہیں اندی لئی سلکا سلطان بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے میرے بندے جو صحیح رخ کر لیں طلب ہدایت کی طرف رکھیں اللہ کے سامنے جھک جائیں آؤد بلّہ شعیطان رجیم اللہ سے پناہ لے لے وہ بندے ہوں گے اللہ کے ان پر زور نہیں چلے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرمائے ان اپنے بندوں میں اللہ اکبر فد خلی فی عبادی جنتی اللہ کہہ دے داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اللہ کہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے اور داخل ہو جا میری جنت میں انادی نہیں سلطان بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں وہ کفاد ربی کا وکیل اور آپ کا رب کافی ہے بطور کار ساز رب کم البی یوز جی لکم الفل بحری تمہارا رب ہے جو تمہارے لیے در دریا میں کشنیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی رسک تلاش کرو نہایت مہربان یعنی جھوٹے معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے فلما نہ جا کم اد البر تو جب اللہ تمہیں بچا لاتا ہے خوشکی کی طرف او تم تو تم پھر جاتے ہو گوٹ پھسی تو اللہ یاد آیا بچ گئے تو اللہ کو بھلا دیا اللہ محفوظ رکھے یہ بڑا ہی ہے افا من بكم جانب کیا تم کی طرف لے جا کر ارے سمندر سے بچا لیا خشکی میں لكم پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہیں پاؤ ام امین تم ایم فی تارت نخرا یا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ سمندر میں تمہیں لے جائے علیشی پھر تم پر ہوا کا زوردار دار جھونکا انہیں طوفان بھیج دے فیو عور قم بیما کفر تم پھر, تم پھر, تم پھر تمہیں نا کے بدلے میں غرق کر دے تم ملا تجید القم علی نہ بھی تبھی آ پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والے نہیں پاؤ گے یا تم بے خوف ہوگا اللہ اس طرح تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جا کے بھی غرق کر سکتا ہے آدم اور اور آدم کو سمندر میں سواری انہیں عطا کی بات اور پاکیدہ چیزوں میں سے رسک دیا ممن خلقنا اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی دے کر ان کو فضیلت عطا کی یہ ہے اولادِ آدم کی تقریم کا بیان اگر آدم علیہ السلام سے جوڑے تو اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا انسان کو اپنا خلیفہ بنایا مسجود ملائک فرشتوں سے سجدہ کرایا کائنات انسان کے لیے سجائی انبیاء اور رسول انسانوں میں سے بھیجے یہ تقریم ہے انسان کی البتہ وہ انسان کی جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو فراموش کر دے وہ ضلع کی انتہا پر جائے گا اور جو اللہ سبحان و تعالیٰ کی مان کر اللہ کی ماننے میں لگ جائے وہ اس تقرین کا واقع قرار پائے گا لقت خلق انسان فی احسری تقریم تو کہا فما رد نہین بھی کہا پسرین بھی کر دیا لیکن اللہ دینا عامر وامر صالحات کہا جو ایمان و عمل سولح پر ہوں گے ان کے لیے واقعات ہوگی یوم اناسم بھی امام جس دن تمام لوگوں کو بلائیں گے ہم ان کے پیشواؤں کے ساتھ آگے ان کے لیڈر پیچھے او اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا سبھی نا اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا پس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور راستے سے بہت بٹ کا ہوا دنیا میں آنکھیں تو کی حق نہ دیکھا حق قبول نہ کیا تو اللہ کل قیامت میں اندھا بنا کر کھڑا کرے گا سفر اللہ وَإِنْخَادُ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اے نبی اس وحی سے جو ہم نے آپ کے طرف کی ہے قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سے ہٹا دیں لطف تریا. عنا تاکہ آپ اس وہی کے سوا کچھ اور ہم پر باندھ لیں جھوٹ معاذ اللہ وہ ادر لطو کا خرینا اور اس صورت میں یقینا یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے اس کو ذہن میں پس منظر یوں رکھے حضور سے خطاب ہو رہا ہے علیہ السلام مشکین کو سنایا جا رہا ہے وہ کہتے کچھ بدل کے لائیں کچھ اور لے کر آئیں کچھ اور لے کر آئے اللہ ان کو سنا رہا ہے ہمارا پیغمبر یہ نہیں کرے گا بل فرض بل ایسا کیا تو ایسا ایسا ہو جائے گا یہ انداز خطاب کا تو حضور سے ہے سنایا جا رہا ہے ان مون کررین حق کو یہ جملے کئی مرتبہ آ چکے اس کا ایک اور پہلو سمجھنے بعد اوقات تقریبات ہوتی ہیں بچے کو شور وور کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی سے برداشت نہیں ہوتا وہ دیکھ رہے کہ اس بچے کے باپ صاحب جو ہیں وہ قریب میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کہہ نہیں رہے تو یہ صاحب کیا کرتے ہیں اپنے بچے کو ایسے ہی نا سامنے دیکھ کر زور سے چلاتے ہیں اور سنانا جس کو مقصود ہوتا ہے اس بچے اور اس کے ابا کو بھائی پکڑو اپنے بچے تو اللہ تعالی ان منکرین کی طرف التفاق بھی نہیں کر رہا پیغمبر سے خطاب کر کے ان کو ٹھیک ٹھاک انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ادھر خدو کا خلیرہ اس سورج میں تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے ولولا انفبت نہ کہی ہے اللہ تعالیٰ کی التفاق جو کا التفاق کا معاملہ حضور کے لئے علیہ السلام وَلَوْ لَا تھاما ہے اللہ آپ کی پشت پناہی پر ہے اللہ کی نظر کرم آپ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت میں, میں بھی دوہرا عذاب کا معاملہ کرتے اور موت بعد بھی دہرا عذاب کا معاملہ کرتے پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے کتنی سخت بات ہاری سنایا کس کو جا رہے ہیں مشرقین کو من اور قلیب تھا کہ یہ آپ کو سرزمین مکہ سے کہ آپ کو وہ یہاں سے نکال دیں اور اس صورت میں وہ کے نہیں ہی ہوا جب ہجرت پر مجبور کیا تو قید کیے گئے سنت من قدرہ قبلہ کا میروسینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت چلی آ رہی ہے وہ لا تجید و یہ اور آپ ہماری سنت میں طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اس کے بعد بڑا مشہور رکوع ہے اکثر آئمہ حضرات عشاء کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں فجر میں بھی کبھی تلاوت ہوتی ہے اس کی اقیم سوالات علی الشمس کی شمسی علا سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں اس میں چاروں آگئیں زہر سے لے کے عشا بقرآن الفجر اور فجر کا قرآن مراد تو ہے نماز فجر مگر فجر کا قرآن کیوں کہا کہ فجر میں تلاوت سب سے طویل ہوتی ہے ان نقرآن فجری کا نا مشمودہ بے شک صبح کا قرآن وہ حاضر کیا گیا ہوتا ہے یعنی مقبول ہوتا ہے حدیث میں تھوڑی سی اس کی اس طرح ہے رات کے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں ان کا وہ ملاب ہو جاتا ہے اور بڑا مقبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے وہ من الفت بھی ہی اور رات کا کچھ حصہ آپ قرآن کریم کے ساتھ بیدار یہ نافلا یہ آپ کے لیے زائد ہے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ میں کی کے شب میں پانچ نمازیں آ جانے کے بعد امت کے لیے تحجد نفل کے درجے میں حضور کے لیے لازمی کے درجے میں رہی ورنہ پہلے تحج سب پر فرسی پنج وقتہ نماز آ گئی تو امت کے لیے نفل حضور کے لیے ایک رائے ہے لازم ہی رہی نہ آپ کے لیے مزید ہے آسان بات ہے رب کا مقام محمودہ امید ہے کہ آپ کا رب قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے یہ حضور کے لیے ترین درجات کی بات ہو رہی اور تہجد کے بیان کے بعد یہ اعلیٰ مقام بیان ہو رہا ہے یہ رات کا اٹھنا رات کا کھڑا ہونا اللہ کو بڑا پسند ہے رمضان شریف میں ترتیب کیا بن گئی کرام کے اجتماعی عمل سے ایشیا کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا اور ہماری ترتیب اللہ کے فضل سے بن گئی کہ دو تہائی رات تو یہ لگ جاتی ہماری الحمد رب العالمین اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اور آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے وقل مدخل مخرج واجعل من اور یوں کہیے نبی علیہ السلام کے اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کے ساتھ داخلہ اور مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ نصیر اور اپنی جنا سے میرے لیے عطا فرما غلبہ جس سے مدد عطا ہو یہ ہے ہجرت کی طرف اشارہ حضور نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے تو یا اللہ میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ اور میرا داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ اور مدد مانگی غلبے کی اللہ غلبہ عطا فرما جس سے نصرت ملے یہ نبی غلبہ کیوں مانگ رہا ہے اختیار کیوں مانگ رہا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے دین اپنا غلبہ چاہتے تو اللہ تم مجھے قوت و طاقت عطا فرما جس کے ذریعے میں تیرے دین کو قائم اور نافذ کر سکوں وقل جا الحق و زحق الباطل اور فرمائی کے حق آگے اور باطل مٹ گیا ان الب... بات الاقانا زہو کا بے باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے یہ آئے تو مکہ مکرمہ میں آ رہی ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے توڑتے جا رہے تھے تو آپ پڑھتے الباطل الباطل باطل, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے ملونا قرآن اور جو ہم قرآن حکیمت سے نازل کرتے ہیں تو وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے بال یزید اللہ خسارا عالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی شے کا اضافہ نہیں ہوتا وہی مثال کے میدہ ٹھیک ہے ذرا سی غذا کام دی گی اور اگر میدہ خراب ہے تو جتنا آئے گا اتنا مصیبت ہوگی یہ کفار کے لیے مصیبت کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے معاملہ بن رہا ہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے شفا اور رحمت بن رہا ہے قران ان کے لیے و اذا انعمنا على الانسان اعرض ونا ابي جانب و جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے تو وہ روگردانی کرنے والا ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر ہے و اذا مس الشر اور جب اسے تکلیف و برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے ذرا خوشحالی آ اللہ کو بھول گئے دو پیسے جیب میں آگئے پردہ گھر سے گیا حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی استفر اللہ نہ اور ذرا مشکل و مصیبت آ گئی مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نہ یہ تو ہے نہ کا طرز عمل ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت حضور نے فرمایا علی السلام مومن کا معاملہ بڑا عجیب بہت پیارا بہت عمدہ ہے نعمت ملتی ہے اللہ کا انعام سمجھتا ہے شکر کرتا ہے خیری خیر ہے مصیبت آتی ہے اللہ کا فیصلہ مانتا ہے صبر کرتا ہے خیری خیر ہے اور یہ کیفیت مومن کی سوا کسی کو نہیں مل سکتی بدلتے حالات میں با رویہ ایمان سے آتا ہے ٹھنڈی محفلوں کی لاکھ لاکھ روپے کی ورک شاپ سے نہیں آئے گا وہ ساری ورک شاپس میں سے, سے اکثر جو ہیں وہ مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیولپ کی گئی تو ہماری مٹیریل باڈی کو تو شاید ہٹ کر دیں ہماری اسپرچل باڈی کو ہٹ نہیں کریں گی یا اسپرچل بینگ کو معاف کیجئے گا وہ ایمان کا تعلق ہے ہماری روحانی وجود سے یہ اگر دل میں ہوگا تو یہ رویہ سامنے آئے گا اور بدلتے حالات میں بندہ ٹینشن فری لائف ان اللہ تعالیٰ بسر کرے گا مومن کو ہی کیفیت ملتی ہے کل کل یعمل عمل والا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہر ایک اپنے ڈھب پر اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ جو شاکلہ جو کیپیسٹی اللہ نے دی بندہ کام کر رہا ہے اسی کے مطابق وہ اللہ کے ہاں جوابدہ بھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا مسعھا اللہ انسان کو اس کی وسعت کیپیسٹی کے کی مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ فربكم اعلم بمن هو اهدى السبيل بساب کا رب بس تمہارا خوب جانتا ہے لوگوں کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ رو کو اور پڑھ رہے ان شاء پھر راوی ادا کریں گے وہ یس ادو نوح اور نبی علیہ السلام آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کئی اہل علم کی رائے ہے یہاں لفظ روح سے مراد وحی ہے آگے ذکر آ رہا ہے اس کا اگلی الفاظ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ تو کئی آرا کئی مبصرین کی رائے ہے روح یا وحی کے مفہوم میں رو میرے رب کے حکم سے إِلَيْكَ اور اگر اے نبی علیہ السلام اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہی کا لفظ یہاں پر اب وہ وحی قرآنی کے مفہوم میں تو آہل علم نے فرمایا کہ روح سے مراد یہاں پر وہی ہے اگر ہم چاہیں تو لے جائیں جو وہی اینبی علی السلام نے آپ کی طرف کی ہے تمہارا تجید اللہ کبھی علی نہ پھر آپ اس کے لیے اپنے واس اپنے خاطر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے اللہ رحمت مگر آپ کے رب کی رحمت سے مراد ایسا نہیں ہوگا وہی تو اللہ ہی نے کو دی ہے اللہ کیوں واپس لے گا یہ تو سنایا ان کو زیادہ جو کہتے کچھ اور لا کے دکھاتے کچھ اور کر کے دکھاتے ان کو سنایا گیا ان فضل حکام علی کا بے شک آپ پر تو اللہ سبحان تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے قران کے چیلنج کا بیان قل لئن اجتمعات الانسان والجن على ان یاتوا بمثل هذا القران اے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قران جیسا کچھ لے آئیں لا یاتون بمثله تو اس کے جیسا نہیں لا سکیں گے ولو کان بعضهم لبعض ظهیرہ چاہوں میں سے بعض بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں یہ اول اول چیلنج تھا پورا قران اس جیسا لاو پھر 10 سورتیں پھر ایک پھر ایک سے ملتی جلتی صورت ہی لے آؤ قرآن کلی مسل اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے باتیں بیان کر دی ہر طرح کی مثالیں اللہ کو پورا بس اکثر لوگوں نے نا شکریہ کی سوا کچھ قبول نہیں کیا اگلی چند آیات میں ان کے فور فرمائشی کی لسٹ بتائی جا رہی یہ کر کے دکھا دو وہ کر کے دکھا دو وہ اس جگہ لسٹ آئی ہے وَقَالُ کوئی چشمہ جاری کر کے دکھا دو او تک او تک یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے انہارا بس تم ان کے درمیان بہتی ہوئی نہوا کر کے دکھا دون یا جیسے تم کہا کرتے ہو تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گلا کر دکھا دو اوتھا بلاہی قبیلہ یہ اللہ پر فرشتوں کو ہمارے روبرو سامنے لا کر دکھا دو او یقون یا تمہارے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے او ترفی تم آسمان میں چڑھ کر دکھا دو رقی کا ہر کس تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہم پر ایک کتاب لے کر نہ اتار لاؤ جس کو ہم خود پڑھ کر دیکھیں یہ ہے ان کی لسٹ فرمائشی موجزات اور فرمائشی پروگرام کر یہ کر کے دکھا دو وہ کر کے دکھا دو کل اینبی آپ فرمائیے سبحان ربی میرا اللہ تو پاک ہے کیا مطلب میرے رب میں کوئی کمزوری نہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے ہر کن تو اللہ بشر او بھائی میں ایک بشر ہوں ایک رسول ہوں میرا کام یہ سارا کر کے دکھانا تھوڑا ہی ہے موجزات عطا وہ کرے گا کچھ کر کے دکھا وہ اس کا اختیار ہے میں تو ایک بندہ ہوں ہاں اس کا رسول ہوں اور حضور تو آخری رسول ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں نہ کہ تمہارے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے وما منانا احمل ہودا اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اللہ مگر یہ کہ اس بات نے القالوا ابعث الله بشرا رسولا یہ کہ ودونے کہا کہ کیا ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا اللہ نے یعنی یہ بات لوگوں کی با یعنی بہت ساری تعداد تھی لوگوں کی تاریخ میں ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کسی انسان کو رسول بنا کر کیسے بھیج سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اب جواب دیا جا رہا ہے اس مقام پر كل لو كان في الارض ملائكه اے نبی علی صنم فرمائی اگر زمین میں فرشتے ہی رہنے والے ہوتے يمشون مطمئنين چلتے پھرتے اطمینان سے رہتے ہوتے لنزل علیہ منسما ملک رسولا <الرَّسُورَة> تو ضرور ان پر ہم آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر اتارتے اگر زمین پہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہوتا رہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بناتا تاکہ وہ فرشتوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ بن سکے انسان زمین پر بھیجے گئے انسان زمین پر رہتے ہیں تو ان کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا البتہ وہ چنے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے رسول جن پر اللہ کی طرف سے وہی ہوتا کلکفا بلاہی شہیدم بینی و بئی نکم اہ نبی علی صنا فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے یعنی وہ گواہ ہے کہ میں حق پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے اور اس بات پر بھی گواہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے اس کی مخالفت کر رہے ہو ان نہ ہو کانب عباد ہی خبیرم اللہ اپنے بندوں کا خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے وہ میں یہ دلہ ہوں فہول جس اللہ ہدایت عطا فرما پس وہی ہدایت پانے والا ہے وہ میں یو ولیل فلم تجیز الحم اولیا امندونی اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے وہ نہ شروع ہوں یوم قیامت کے جو چہروں کے بل ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے اللہ اکبر صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا بخاری شریف کی روایت اللہ کے رسول چہروں کے بل سر کے بل اللہ چلائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جو آج زمین پر پیروں پر چلانے پر قادر ہے کل وہ سر کے بل چلائے گا وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے اللہ اس برے انجام سے حفاظت فرمائے ماں اباہم جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے کل لمحہ خبت ضد نہ ہوں سعیرہ جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے یعنی یہ اشارہ ان کی ضلع میں اضافے کے لئے اور اس کے بیان کے اول تو بجھنے کی نہیں وہ. اگر بجنے بھی لگے کچھ کمی بھی ہو تو اللہ کہتا اور بھرکا دیں گے یہ ہے ذلت آمیز عذاب ان کے لیے جو تیار کیا گیا غاری کا جزافر آیا یہ اس بات کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وقالو عیدہ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزا ریزہ ہو جائیں گے اینا لبا فون اخلع جدیدہ کہ ہم دوبارہ نئی صورت میں پیدا کیے جائیں گے اولم یارو ان اللہ اللہ خلق قادر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے اللہ جیسے اور پیدا کرے وجہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں مراد دنیا میں کسی کی موت اور, مو اور نافرمان فرمان قوموں کے لیے عذاب کا معاملہ اور سب سے بڑھ کر آخرت میں قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ صابب و علم کو پورا ظالموں نے کے سوا کوئی اور روش قبول نہیں کی تم تملی نہ خزاں ان رحمت اور نبی علیہ السلام فرما دیجیے اگر تم مالک ہوتے میری رب کی رحمت کے خزانوں کے اذن لام ستتم خشیتا انفاق و خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور بند رکھتے وکان الانسان قطور اور انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے یعنی پس منظر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنایا وہ بھی انسانوں میں سے یا کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو یتیم ملا ماض اللہ اللہ اللہ کو کوئی سردار نہ ملا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہو تو یہ کسی کو دھیلا بھی نہ دیں تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں یہ اس قدر بخیل اور کنجوز ہیں یہ تو اللہ ہے جو اپنی مشیت کے مطابق فیصلے فرما رہا ہے کہ اپنی رسالت سے کس کو نوازے آخری رکو ہے سورہ بنی اسرائیل کا اور اس میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے سورت کے آغاز میں بھی ذکر تھا بنی اسرائیل کا اختتام پر بھی ہے سورت کا نام بھی بنی اسرائیل اور اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ آیا اور یہود کے تعلق سے بھی کلام ہے کیونکہ ہجرت مدینہ ہوگی اور نبی علیہ السلام کا سابقہ ان یہود کے ساتھ مدینہ شریف میں پیش آنے والا ہے وَلَقَدْ موسہ آیاتینات تِسْعَ آ آیاتِ یقیناً ہم نے موسلام کو نو کھلی آتا فرمائی یاد آیا جی ساتھ کا ذکر آیا میں آیت 130, 130 میں وہ مختلف نوعیت کے عذاب جو آتے رہے اور دو ان کا بیان آیا ہے ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک جو اجدہ بن جایا کرتا تھا نو نشانیاں سے پوچھو جبکہ موسی علیہ السلام ان کے پاس آئے فقول فرعون فرعون نے ان سے کہا انی یا سا مسہورہ کہ بے شکا میں گمان کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے معذہ اللہ, لقد لقد اللہ رب الما واتی موس علیہ السلام حرمایہ یقیناً اے فرون تو جان چکا ہے کس کو تو نازل کیا ہے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے بصیرت کی باتیں بنا کر یہ جو مجزاد میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے گھڑے میں نہیں معد اللہ یہ رب العالمین کی طرف سے بصیرت والی باتیں ہیں آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں وہ ان ملاز ال کا یا فراؤن مضبوط اور اے فراؤن بے شک میں تو تجھے گمان کرتا ہوں کہ ہلاک شدہ ہے یہ ہے جو موس علیہ السلام نے بالکل ترکی ب با ترکی اس کو جواب دیا ہے اس نے کہا میں تجھے جادوزر سمجھتا ہوں موسا موسی علیہ السلام فرمایا کہ میں سمجھ تھی ہلاک شدہ ہے تیرے بارے میں فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے بہرحال فَأَرَادَ مِنَ الْأَرْضِ تو اس نے چاہا کہ یعنی سب کو, یعنی کو, کو غرق کر دیا مِمْ مَعَدْهِ لِبَنِي الْأَرْضِ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو تم زمین میں رہو جاخرا پہ جب ایک اور وعدے کا وقت آئے گا جناب لفیفہ ہم تم سب کو لے آئیں گے سمیت کر اس لئے دو مراد لی گئی ہیں ایک تو آخرت کا وعدہ سب کو جمع کر دیا جائے گا اور ایک یہ کہ بنی اسرائیل ان کا جو معاملہ ہے وہ کچھ موقوف رہا اور قیامت سے قبل یہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے کیے جائیں گے اور آخری سزا جو پینڈنگ ہے ان کی وہ ان کو دی جائے گی یہ اسرائیل کا بن جانا یہ مشیت الہی میں ہے اور وہ جو جیوز یہ یہودی ساری دنیا میں تتر بتر ہیں اب وہ سمٹ سمٹ کر ادھر آ کر جمع ہو جائیں گے اور پھر ان کا جو لیڈر ہے اینٹی الدجال مسیح الدجال اس نے آنا ہے اور اللہ سبحانہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجیں گے اور وہ دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور یہ سارے یہود کی پھر آخری پٹائی ہونی ہے قیامت سے قبل تو ایک مراد ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا آخری وعدے کے موقع پر اور ایک مراد ہے کہ جیسے سارے لوگوں کو آخرت میں جمع کیا جانا ہے تو ان سب کو بھی جمع کیا جائے گا وبل حق اللہ وبیل حق نزل اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے وما اور اللہ و نظیر اور نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ڈرانے سے مراد اللہ کے عذاب کا خوف دلانا قرآن فراق ریتقرم سے قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اے نبی علیہ السلام آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر اس کو پڑھیں تنزیلا اور ہم نے اس کو تنزیل کے طور پر تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی نازل کیا قدر کی رات میں تو پورا قرآن پہلے آسمان پر آگے لوہے محفوظ سے تیئیس برس میں کم و بیش تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. آپ بھی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں ہم نے نازل کیا تو ہم لوگوں کو بھی تعلیم دی جا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کی جائے کم سے کم بڑی جو حرام غلطیاں ہو جاتی اس سے تو بندہ بچے جس کو لکھنے جلی کی غلطیاں کہا جاتا ہے اور اچھے انداز سے قرآن حکیم کی تلاوت کی کوشش کی جائے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا ایسی ہدایت زمین میں بھی ہے ورت دل اور ترتیلا ترتی سے کی تلاوت کیجے قل اور ان کے نیک لوگوں کی طرف اذا جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں گر پڑنے سے مراد آدمی اسی سے سجدے میں چلا جانا یا قولون سبحان اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو پاک ہے انکان کا نوادو ربنا لمفعولہ بش ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے یاخرون للاذقان اب وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کی بل گر پڑتے ہیں يبكون روتے ہوئے ويزیدهم خشوع اور یہ قران ان میں آجزی کی کیفیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یہ ایت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے یدع اللہ اودع الرحمن اے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر ايم ما تدعو فله الاسماء الحسنى جس نام سے بھی تم پکارو کے تمام ہی اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں مشیق یہ اعتراض کرتے کہ کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کبھی رحیم یہ کیا بات ہے یہ تو اتنے سارے ہیں یہ اتنے سارے نہیں ہیں یہ ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں اللہ ایک رہے کہ اس کا ذاتی نام ہے بقیہ اس کے صفاتی نام ہے تو اللہ کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر پکارو سبھی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے ہیں ولا تجہر بھی سلاط کا ولاخ خوافط اور اپنی اور نماز میں اپنی آواز بہت نہ بلند رکھو اور نہ ہی بالکل پست وب کا سبیلا بلکہ اس کے درمیان کی روش اختیار کرو مسلمان جب ذرا بلند آواز سے تلاوت کرتے مکی دور کی بات ہو رہی تو کہا گیا کہ تھوڑی سی آواز کو پست کر لیا جائے عمومی رہنمائی کیا ہے جب ہم جماعت کی نماز میں آتے ہیں دوسرے لوگ بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو آواز ایسی بلند نہ ہو کہ دوسروں کو ڈسٹربینس ہو جائے یا مساجد میں ہوں اجتماعی محفل میں ہوں تلاوت کر رہے ہیں انفرادی طور پر تو آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کسی دوسرے کو زحمت اٹھانا پڑ جائے اور جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ کی کیا کہا جا رہا ہے بات ساتھیوں کو دیکھا جائے تو ان کے ہوڈ بھی نہیں ہل رہے ہوتے بالکل غلط ہے یعنی آدمی اکیلا کھڑا ہو اور چلیے پنکھا نہ چل رہا ہو اس کو سمجھ لیجئے تو اپنے کان میں اس کی آواز آئی اتنی آواز ہونا ضروری ہے تو نہ بہت بلند نہ بہت دھیمی بلکہ درمیانی روش کو اختیار کیا جائے یہ نماز بھی مطلوب ہے یہ زندگی کے اور معاملات میں بھی معاشی معاملات میں بھی مطلوب ہے دیگر مقام پر اس کا ذکر آیا ہے مزید آئے گا ان شاء اللہ ہے بہت ہی پیارا موقع ہے بلکہ بیان ہے توحید کے اعتبار سے وقلی الحمد للہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الحمد کوئی شکر تعریف اللہ کے لیے یہ نظری توحید ہے نظریے کی توحید کائنات خالق کون مالک کون رازق کون اللہ کوئی شکر تعریف اس کے لیے درمیان میں تین بڑے اہم پہلوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کیا البی رمیت تاخیر والا دا جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اس کو حاجت ہی نہیں ولم یق اللہ شریک ان فل ملک اور سلطنت میں بادشاہ اس کا کوئی شریک نہیں ولم یق اللہ ولی دل اور کسی کمزوری کے سبب کوئی اس کا ساتھی یا مددگار یا دوست نہیں ہے ہاں اس نے دوست تو بنایا ہے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر دو سو ستاون میں اللہ ولی آمن اللہ ایمان والوں کا ولی ہے دوست ہے ہم اور آپ دوست بناتے تو ضرورت ہوتی نا کہہ بھی دیتے انگلش میں فرینڈ ان ڈیڈ ویسی بات ٹھیک نہیں ہے یہ کیا بھائی جب ضرورت پڑی تو دوستی یاد آ گئی یہ تو مفاد ہے مفاد سے بالاتر تر ہو جو تم سے دوستی اختیار کرے اس کو بدلنے جو انگریزی میں پڑھتے ہوئے آئے نا دوست تو وہ ہے حاجت نہ رکھے مفاد سے بالاتر تر ہو اس کی دوستی ہونی چاہیے یہ کیا کہ مفاد یاد آیا تو دوست یاد آیا مفاد آ تو دوست یاد آ گیا تو سائڈ پہ رکھیں ہم بھی دوست بنا دے مجبوری ہوتی ہے اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے ولم یق اللہ اور کسی کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں ہے یہ تین باتوں کی نقی کوئی اس کی اولاد نہیں اس کی بادشاہ میں کوئی شریک نہیں کسی کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں اور اب توحید عملی کا بیان توحید کا عملی تقاضہ کیا ہے وہ کبر ہو اور اس کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے اس کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے اللہ اکبر کہہ دیا بہت اچھی بات ہے ایک صدقے کا جب بھی ملے گا لیکن تصویر تو فرشتے بھی کر رہے تھے پھر انسان کو کہیں کے لیے پیدا کیا گیا انسان سے کوئی اور تکبیر مطلوب ہے یا وہ سات افلاق میں تکبیر مسلسل یا ہاک کی آغوش میں تسبیح ہو مناجات وہ مذہب مردان خدا خد آگاہ خدا مس یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے کہا تو یہ تو چرند پرند بھی کہہ رہے ہیں سوریہبنی شہر نے ہم نے پچھلی نشست سے پڑھا آئےت نمبر چوالیس میں ہر اللہ کی تصویر کر رہی بھائی تم بھی سبحان اللہ الحمد کہہ کے بس مطمئن ہو جاؤ تو فرق کیا پڑا تمہاری تقبیر تو وہ ہے کہ اس وجود پر اللہ کی بڑائی کو نافذ و قائم کرو اور تم سے کیا تقبیر مطلوب ہے وہ کب تکبیرا اس کی بڑائی کا بول بالا کرو یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اس کے حکم کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو اس کے لیے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اس وجہ سے تمہارا کوئی مقام رتبا اور منصب ہے وکبر ہو تقبیر اور یہی حضور کا منصب تھا یہی حضور کے مشن کو قرآن بیان کیے سورت المدثر کے آغاز میں و رب اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے صلی اللہ علیہ و وسلم